جز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے سورہ انبیاء نام اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے چونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا یہ بھی موضوع کے لحاظ سے صورت کا عنوان نہیں ہے بلکہ محض پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا دورے متوسط یعنی ہماری تقسیم کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے اس کے پس منظر میں حالات کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی جو آخری دور کی صورتوں میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے موضوع اور مضمون اس صورت میں وہ کشما کش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی وہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دعوی رسالت اور آپ کی دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر جو شکوک اور اعتراضات پیش کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے ان کی طرف سے آپ کی مخالفت میں جو چالیں چلی جا رہی تھیں ان پر زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے وہ جس غفلت اور بے پروائی سے آپ کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے اس پر متنبہ کیا گیا ہے اور آخر میں ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے ہو وہ دراصل تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے دوران تقریر میں خاص طور پر جو امور زیر بحث آئے ہیں وہ یہ ہیں ایک کفارے مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر ان کا نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے دو ان کا آپ پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک بات پر نہ جمنا اس پر مختصر مگر نہایت پر زور اور مانی خیز طریقے سے گرفت کی گئی ہے تین ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے کسی حساب کتاب اور جزا اور سزا سے سابقہ نہیں پیش آنا ہے یہ چیز چونکہ اس غفلت اور بے اتنا کی اصل جڑ تھی جس کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے اس لیے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کا توڑ کیا گیا ہے چار شرک پر ان کا اسرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے درمیان اصل بنائے نزا تھا اس کی اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں مختصر مگر بہت وزنی اور دل نشین دلائل دیے گئے ہیں اور پانچ ان کی یہ غلط فہمی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آتا تو ضرور نبی جھوٹا ہے اور عذاب الہی کی وہ وعیدیں جو وہ خدا کی طرف سے ہمیں سناتا ہے محض خالی خولی دھمکیاں ہیں اس کو استدلال اور نصیحت دونوں طریقوں سے رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند نظیریں پیش کی گئی ہیں جن سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمام وہ پیغمبر جو انسانی تاریخ کے دوران میں خدا کی طرف سے آئے تھے انسان تھے اور نبوت کے امتیازی وصف کو چھوڑ کر دوسری صفات میں وہ ویسے ہی انسان ہوتے تھے جیسے دنیا کے عام انسان ہوا کرتے ہیں الوہیت اور خدائی کا ان میں شائبہ تک نہ تھا بلکہ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ خود خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے اس کے ساتھ انہی تاریخی نظیروں سے دو باتیں اور بھی واضح کی گئی ہیں ایک یہ کہ انبیاء پر طرح طرح کے مسائب آئے ہیں اور ان کے مخالفین نے بھی ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی ہیں مگر آخرکار اللہ تعالی کی طرف سے غیر معمولی طریقوں پر ان کی نصرت فرمائی گئی ہے دوسرے یہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور وہ وہی دین تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پیش کر رہے ہیں نوئے انسانی کا اصل دین یہی ہے اور باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے تفرقے ہیں آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے اور زمین کے وارث ہوں گے اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے اللہ تعالی کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں میں ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلیف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں لاہیتا قلوبہم وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 قال يعلم القول وهو رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمی اور علیم ہے یعنی رسول نے کبھی اس جھوٹے پروپگینڈے اور سرگوشیوں کی اس مہم کا جواب اس کے سوا نہ دیا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہو سب خدا سنتا اور جانتا ہے خواہ زور سے کہو خواہ چپکے چپکے کانوں میں پھونکو وہ کبھی بے انصاف دشمنوں کے مقابلے میں ترکی ترکی جواب دینے پر نہ اتر آیا بل الله سو احلام من بل افترا بل وشاعر فلياتنا فلياتنا بايه كما ارسل الاولون وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی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 اور اے نبی تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو میں خالدی ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی اس میں کوئی خواب و خیال کی باتیں تو نہیں ہیں تمہارا اپنا ہی ذکر ہے تمہاری ہی نفسیات اور تمہارے ہی معاملات زندگی زیر بحث ہیں تمہاری ہی فطرت اور ساخت اور آغاز و انجام پر گفتگو ہے تمہارے ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور تمہارے ہی اخلاقی اوصاف میں سے فضائل اور قباہ کا فرق نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے جس کے سہی ہونے پر تمہارے اپنے ضمیر گواہی دیتے ہیں ان سب باتوں میں کیا چیز ایسی گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل آجز ہو وكم من قرية كانت بعدها قوما آخرين کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا فلم ہسو بس ادہ ہوں کب جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے لو اور جیوں إِلَى تم فی فِيهِ مسا ومساكنكم, وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ وم کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں مثلا ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معائنہ کرو تاکہ کل کوئی اس کی کیفیت پوچھے تو ٹھیک بتا سکو اپنے وہی ठाठ जमाकर پھر مجلسیں گرم کرو شاید اب بھی تمہارے قدم و حشم ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ حضور کیا حکم ہے اپنی وہی کونسلیں اور کمیٹیاں جمائے بیٹھے رہو شاید اب بھی تمہارے عاقلانہ مشوروں اور مدبرانہ آرا سے استفادہ کرنے کے لیے دنیا حاضر ہو كنا کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے فما زالت تلك اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے لو أَرَدْنَا أَن اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے یعنی ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے اس صورت میں یہ ظلم ہرگز نہ کیا جاتا کہ خامخا ایک زی حص زی شعور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کر ڈالا جاتا اس کے درمیان حق و باطل کی یہ کشمکش اور کھینچا تانیاں کرائی جاتی اور محض اپنے لطف و تفریح کے لیے ہم نیک بندوں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے فَلْنَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سر کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں یعنی خدا کی بندگی کرنا ان کو گوارا بھی نہیں ہے کہ بادل ناخاستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جاتے ہیں اور احکام الہی بجا لانے میں ان کو تکان بھی لاحق نہیں ہوتی شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے اور ينشرون کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں لو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رب الْعَرْشِ عَمَّا عم يَصِفُونَ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں لا يسأل يفعل وهم يسألون وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں امت خدو کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اے نبی ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے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 بلائی یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے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 وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں ومن يقل منهم اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کے سزا دیں ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا من الماء كل شيء افلا يؤمنون کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے الارض ان بهم فيها فجاجا لعلهم اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کے لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے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 اور گردوں کا ٹھیک ہم مانی ہے عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے دوسرا یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کسی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فیل سے مشابہت رکھتی ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد خالدوں اور اے نبی ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کلو المن وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے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 کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے انسان جلد باز مخلوق ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں مجھ سے جلدی نہ مچاؤ وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ إِن تم سو صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو لویال ملین کف موہین لو ہی منا ولا عَنْ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلت ہی مل سکے گی مذاق <يَسْتَحْزِئُون> تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے قل اخلاک بلحم اے نبی ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رہمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں تمن والا کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے بل مت ہے تل اور بن خو مفی ہے اص ہوں غالبو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے یعنی زمین میں ہماری غالب طاقت کی کارفرمائی کے یہ آثار اعلانیہ نظر آتے ہیں کہ اچانک کبھی قحد کی شکل میں کبھی سیلاب کی شکل میں کبھی زلزلے کی شکل میں کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں لہ کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں پیداوار گھٹ جاتی ہے تجارتوں میں کسات بازاری آنے لگتی ہے غرض انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی واقع ہو جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی ان نقصانات کو نہیں روک سکتا ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبے کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے وَلَئِن نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ليقولن يا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطا وار تھے نبنا حاصب قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى پہلے ہم موسا اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے مشفق جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو تم لہوم کیوں اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو وَلَقَدَ آتَيْنَا رُشدهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے قوم تم لہ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدا ہو رہے ہو قالوا وجدنا لها انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے قال لقد كنتم انتم في ضلال اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاق کرتا ہے قال برربکم رب السماوات والارض اللذی فطرہن وانا علا ذالک من الشاہدین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 ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين انہوں نے آکر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال لهم بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے قالوا انت فعلت هذا يا ابراہیم, ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تھی ہمارے خدا کے ساتھ یہ حرکت کی ہے قال بل اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فیل کی توقع تک نہیں کی جا سکتی ایسے مواقع پر ایک شخص استدلال کی خاطر جو خلاف واقعہ بات کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب ہی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی مانی میں لیتا ہے یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو تم من سوال مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوكُمْ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوجھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دون اللہ افلا تعقلون طف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے سلام اب ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر الفاظ صاف بتا رہے ہیں اور سیاق و سباق بھی اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا اور جب آگ کا علاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے پس سریح طور پر یہ بھی ان موجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِقِينَ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید ٹین اور ہر ایک کو صالح بنایا یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا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 اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وہی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قوم سَوْءٍ فَاسِقِينَ اور لوت کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی ادخل نہ <الصالحين> لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سالح لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ادن فط فی الحرس اذ نفشت نش غنم القوم وکن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 داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے لبوس لتحصنكم من بأسكم انتم اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاتین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابے بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوتے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگراں ہم ہی تھے وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور الراحمین ہے بس جب نالیوں رحمتا من عندنا وذکرا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے وا اسماعیل و ادریس و ذلکفل كل من اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو دی کہ یہ سب لوگ صابر تھے و ادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحین اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے فون النا فناد فیلوم انی من اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا مراد ہے حضرت یونس. کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں زنون اور صاحب الت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالی کے ازن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا جیسا کہ سورہ صافات آیت ایک سو میں بیان ہوا ہے یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی کی جگہ سے ہٹنا جائز ہوتا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جو خود تاریخ تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں مزید نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا له من الغم ننج تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں و زكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانا تخير اور زكريا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے بستا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ بنا وَأَصْلَحْنَا لَهُ لہو إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ پس بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی مراد ہے حضرت مریم علیہ السلام ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا إن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو وَتَقَطَّعُوا ہوں لین مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں وحرام على قرية لا يرجعون اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے ادہ فتی ہت یا جوں جم جوں کل یہاں تک کہ جب یا جو کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور ودے برحق کے پورا ہونے کا وقت یعنی قیامت برپا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجھتے ہو جہنم کا اندھن ہیں وہیں تم کو جانا ہے روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پر مشرقین کے سرداروں میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں مسیح ازیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا وہاں ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی لو ما وردوها وکل خالدون اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے لہم فی لا يسمعون وہاں وہ پھکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی ن سب لہم نل حسن رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے لا وهم فی اس کی سر تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے لا الفزع هذا يومكم كنتم وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں میں لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یوم نطو السماء کطیس جل للكتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کن نا وہ دن جب کے آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا ایادہ کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں باہر حال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیات تہتر اور چوہتر ملاحظہ ہوں اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قُلْ اِنَّ انما الہ فهل انتم ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو اللہ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے الل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ان بھی جانتا ہے جو با آوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو وَإن أدري میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب